بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بروج بھی کیا ہے سورت بروج شکوہ پفا اور مجازات عام میں دونوں مشترک ہیں نا خلاصہ شکوہ جام فریقین روسا باری تالا تخوی دنیا میں. میرے محترا اس کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک تھا جادوگر کون جی جادوگر ہو گیا بوڑھا اس نے سوچا کہ میری موت قریب ہے میں مر جاؤں گا میرا علم کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایسم ختم ہو جائے گا میرے علم افسوس کرنے لگا بادشاہ کے پاس گیا کہ میرا علم ختم ہو جائے گا کوئی تمہیں جادوگر ملے گا نہیں کوئی نوجوان لڑکا دو دو ذہین جو مجھ سے جادو سیکھے بادشاہ نے منتخب کیا وہ لڑکا اس کے پاس جادو سیکھتا تھا لیکن گھر سے جو جاتا نا راستے میں ایک عیسائی رہتا تھا راہب اس کی خدمت کے اندر اس کا مذہب قبول کر لیا عیسائی مذہب اس وقت برحق تھا تو ٹائم دیتا اس کو نیک بن گیا اچھا بن گیا اور برائے نام جادوئی سیکھتا تھا ایک دن وہ جا رہا تھا راستے کے اندر شیر نے راستہ روکا ہوا تھا شیر بیٹھا ہوا تو لوگ ڈر رہے تھے راستہ روک رکھا تھا اس نے اس نے کیا کیا اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے استاد راہب کا مذہب صحیح ہے تو میں پتھر ماروں شیر مر جائے مارا اس نے پتھر شیر مر دیا دو بونے کا یار اس کے پاس تو کوئی عجیب پن ہے پھر ایک نابین آیا اس نے کہا کہ میری بات کرو کہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اس نے کہا آنکھیں اللہ کی کرتا ہے تو ایمان لیا میں دعا کرتا ہوں وہ ایمان لے ہے بہت پرس لوگ تھے نا اس نے دعا کی اللہ نے کے ٹھیک کر دی تو شدہ شدہ بات پہنچ گئی کہاں تک بادشاہ تک وہ بت پرست تھا خبیص تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اور مذہب ہو دار اس نے بلا لیا جی راہب کو بھی اور کس کو لڑکے کو بھی وہ جو نابینا بینا ہوا تھا اس کو بھی راہب کو قتل کر دیا وہ نابینا جو بینا ہو گیا اس کو بھی قتل کر دیا لڑکے کے مطالعے کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے گراؤ جو لے گئے نا پہاڑ پہ گرانے کے لیے وہ خود گر کے مر گئے یہ ٹھیک ٹھاک بچ کے آ گیا پھر دوبارہ کہا کہ اس کو دریا میں لے جو غرق کرنے کے لیے جو لے گئے کشتی کے اندر کے درمیان میں اس کو ڈبائیں گے وہ خود غرق ہو خو گئے ٹھیک ٹھاک آ گیا اب ہی حیران اس لڑکے نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں اپنا طریقہ اس نے کہا؟, کہا کہ لوگوں کو جمع کرو جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے نا تو اس نے کہا ایک آدمی کو تیر دے دو اور اس کو, کو یہ پڑھے بسم میں رب ہاضل غلام بسم میں رب ہاضل غلام ساتھ نام رب اس لڑکے کے مارتا ہو تو وہ تو اپنے آپ کو رب کہتے تھے اب کو میں رب حاضر غلام جب اس نے تیر مارا نا تو لڑکا تو مر گیا لیکن وہ مجمے تھی کثیر بندوں نے کہا آ منا بے رب ہاضل بولا ہاں مان لائے بادشاہ نے کہا چلو یقین جو کام بھی خراب ہو گیا تو پھر بادشاہ نے غصے میں آ کے مشرا کیا وزیروں سے نے خند کے کھو دی کیا خند کے کھو دی اور ان کے اندر آگ جلائی بڑی اور پکڑ پکڑ کے ڈالتے تھے آگ کے اندر لوگوں کو ڈالتے تھے ایک عورت آئی اس کے ہاتھ میں بچہ تھا سمجھے تو بادشاہ نے کہا پہلے اس بچے کو ڈالو بچے کو ڈالا گیا اب وہ عورت بڑی پریشان تو بچہ اندر بول پڑا کس کے اندر آگ کے اندر بول پڑا کہ آئے میری ماں تو ہی چلی آ یہ بظاہر آگ معلوم ہوتا ہے حقیقت کے اندر ہم بحث میں جا رہے ہیں تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں بھی لکھتے ہیں بڑے اچھے انداز کے انداز کے لڑکے نے کیا کہا اندرا مادر کے من این جا خوشم گرج در سورت میا نے آتشم اماں چلیا چلیا میں خوش ہوں اندرا مادر کے من این جا خوشم گرج در سورت میا نے آتشم اندرا مادر بے بی, بی نے حق تا بے بی عشرت خاصان حق اندرا اسرار ابراہیم بی کو درا تشیافت ور دو یاسنی ابراہیم اسلام کے اسرار ہیں ہی ادھر پھول گلاب کے ہیں تو آ جاتے تو وہی واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے دین کے اندر تکلیفیں آتی ہیں ذکر شوائے کسم آسمان کی جو برجوں والا ہے برجوں سے مراد تحقیق یہ ہے بڑے بڑے ستارے برج کس کو کہتے ہیں جی بڑے بڑے ستاروں کو باقی بھی دو احتمال ہیں آسمانی قلعے یا بارہ برج ہیں وہ حساب والوں کے نزدیک کہ ان کو سورج طے کرتا ہے سارے سال کے اندر بارہ برج کو جادی ہے ہوتا ہے ایسے نام رکھے ہوئے انہوں نے چنگے جی کسم آسمان کی جو کیا ہے جی بڑے بڑے ستاروں والا والی جو میں اور قسم ہے دن کی جو وعدہ دیا ہوا ہے قیامت کا دن وہ شاہ جو و مشہور اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی کون سا دن ہے کہ جمعہ کا خود بخود حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہوا دن جہاں خود جا کے حاضر ہوتے ہے کون سا دن ہے عرفات کا دن ہے اب جواب قسم یہی ہے معذوف ہے لب آسننا لب آسن کیا مت میں اٹھو گے تم اور قیامت کے مناسب بھی ہیں یہ قسم مناسب نہیں آسمان کے اندر ستارے دیکھو جم گھٹے کافی تعداد نہیں ہوتا ستارہ ہاں تو اسی طرح لوگ بھی کیا وہ قبروں سے اٹھیں گے نہیں ابھی تمہیں ستارے نظر آ رہے ہیں نہیں رات کو دیکھو گے کیا ستارے ظاہر ہوئے تو ایسے سمجھو کہ قبروں والے اب تو نظر نہیں آ رہے لیکن قیامت کے دن وہ چاہے ستارے رات کو ظاہر ہوتے ایسے ہو جائیں گے اور دن کیا مت کا یہ تو خدا پا گیا آفتاب یہ آفتاب جمعہ کے دن میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے اور کا اجتماع اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ اجتماع دلالت کرتا ہے کس کے اوپر قیامت کے اجتماع پہ یہ تو تھا جی لتوبہ سننا آگے شکوہ ہے ان کا شکوہ ہے کفار کفا کوتلا صاحب خدا کی لانت پڑی ان لوگوں کے اوپر جو خندکوں والے تھے وہ وہی تھے جی اصحاب افطود صاحب خندکوں کے نار کو بدل بناؤ اخدود سے وہ جو خندکوں والے تھے وہ اصحاب نار بھی تھے آگ والے بھی تھے خدا کی مار پڑی ان لوگوں پہ جو خندکوں والے تھے یعنی آگ والے تھے اور وہ آگ کیا تھی صاحب تھی بڑے ایندھان کی لکڑ ڈالیں گے مری جب کہ وہ اللہ ان دہا نزدیک اس کے بیٹھنے والے تھے آپ کے نزدیک اور وہ اوپر اس کے, کے کرتے تھے ساتھ مومنین کے معاملہ دیکھ رہے تھے جلا رہے تھے ان کو اور نہ بدلہ لیا ان سے مومنین سے انہوں نے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لا ساتھ اللہ کے جو غال بھائے تعریفیں کیا ہوا ہے اللہ زی لو ملک سماواد بیان تصر ودر بو ذات جس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی اور اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے جی حاضر و ناظر ہے ان اللہ فاتل المومنین یا وعید لکھو وعید کافروں کے لیے بے شک جن لوگوں نے ایزا دی مومن مردوں کو مومن عورتوں کو توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا یہ کیا تھی جی وعید اب ہے باغ انزیل بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے باغات ہیں تجریم تحت زال تلف یہ کامیابی ہے بڑی میرے محترم وعید بھی آ اور کیا آ گئی بات بھی آ اب آگے جو ہے نا اوصاف جلال و جمال ہے کنارے پہ لکھو اوصاف جلال و جمال اللہ تعالی کی سفتیں ہیں سفتیں جلالیہ بھی ہیں جمالیہ بھی اوصاف جلال و جمال یہ لکھ کے کنارے پہ واہ وفور کے نیچے لکھو تقریر واد اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کے ساتھ کیا, کیا تھا وہ وعدہ ہے نا ان اللہ جی نفاطر المنی وعدہ کون سا ہے جی ان اللہ جینا آ منوا میرے سال وہ وعدہ ہے نا اچھا جی لیکن پہلے تو ان بادشربے کا ہے نا آ میں بھول گیا ہوں ان بدشربے کا شدید اس کے نیچے گا لکھو جی تقریر وید پہلے بھی وعد تھی نا ان اللہ جی نفاطر پہلے وہی تھی پھر واد تھا اب ان بد شربے کا ادھر کیا لکھ ہوگی جی اللہ نے جو ان کو دھمکی دی ان کو پکا کر رہے ہیں کس کے ساتھ اپنے اوصاف جلال کے ساتھ بے شک گرفت رب تیرے کی بہت سخت ہے بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور لوٹائے گا آگے تقریر واد ہے واہپور البدور یہ تقریر واد کس کے ساتھ ہے اوصاف جمال کے ساتھ اور وہی اللہ بخشنے والا ہے مومنین کو بڑی محبت کرنے والے ان کے ساتھ صاحب عرش کا ہے المجید منہ بڑی شان والا فعال الماجور کرنے والا ہے جس چیز کا کہ ارادہ کرتا ہے تو تقریر وعید بھی آ گئی تقریر واد بھی آ گیا اور اوصاف جلال و جمال بھی آ گئے اوساف جلال و جمال کتنے ہیں ان کے اوپر نمبر دیتے جاؤ بدشربے کا لشیر نمبر ایک جو نمبر دو غفور نمبر تین ودود چار زول پنج مجیر چھ فعال کتنی دی سات اچھا جی حال عطا کا حدیث و یہ تخویف دنیا بھی ہے حال بمن قدر بے شک آ گئی تیرے پاس بات لشکروں کی کون لشکر دے ایک فراؤن کا لشکر دوسرا سمود کا ان کا کیا حال ہوا تمہارے سامنے ہے بل لذین کا فرو رہے بلکہ کافر لوگ بیج جٹلان قرآن کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد کرنے والے ہیں بل ہوا قرآن مجید عظمت قرآن بلکہ یہ کتاب قرآن مجید ہے بزرگ فی لو باپو